ظاہر کا تو الحمدللہ رب العالمین والسلام على سید المرسلين نبینا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها قالت قلت يا رسول الله انني مراته اشد شعر راسی لسل جناب اور فی روایت ان ولیل ہے واہ فقال لا انما ان نما ان کے على اعلیٰ سکی صلافہ حسیات مسلم یہ بلوغ المرام کی حدیث نمبر ایک سو پانچ ون نمبر کی حدیث ہے اس حدیث میں عورت کے لیے غسل جنابت یا مخصوص ایام سے پاکی کے بعد غسل کی غسل کرنے میں کیا عورت اپنے سر کے بال یا چوٹی کو کھول کر کے غسل کرے گی اور پوری چوٹی کو پورے بال کو کھولنا اور بھگانا تر کرنا ضروری ہے یا یہ کہ صرف جڑوں تک پانی پہنچا دینا پہنچا لینا کافی ہے اس کا بیان ہے دیکھیے حدیف ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اپنے سر کے بالوں کو سختی کے ساتھ باندھتی ہوں چوٹی جیسے ہے یا اسی طرح سے پیچھے کر کے اچھی طرح سے جیسے عورتیں باندھتی ہیں چوٹی وغیرہ بوتی ہیں تو سوال ان کا یہ ہے کہ افان کو گوہ لے غسل غسل جنابا تو کیا میں غسل جنابت غسل جنابت کے لیے میں اپنے سر کے بالوں کو کھولوں یہ سوال تھا ان کا یعنی بتایا کہ میں اپنی چوٹی خود کس کر کے باندھتی ہوں اور پھر پوچھا کہ غسل جنابت کے لیے کیا میں اپنی چوٹی کو کھولوں پورے بانوں پر پانی بہاؤ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنابت کا لفظ ہے اور دوسری روایت میں کیا ہے کہ حیض کے غسلے کے لیے ناپاکی کا جو غسلے ہوتا ہے اس کے لیے بھی کیا میں کھولوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افشاد فرمایا اللہ نہیں تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے سر پر تین بار پانی بہا لو یعنی بال کے جڑوں تک پانی پہنچا لو چوٹیوں چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جس عورت کو جنابت کا حوصل کرنا ہو اور جنابت کے بارے میں بتایا تھا کہ ابھی جب ملتے ہیں تو اس حالت کو جنابت کی حالت بولتے ہیں تو اس طرح کا غسل کرنے کے لیے عورت کے لیے چوٹی کے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لینا کافی ہے پورے بال کو تر بتر کرنا پورے بالوں کو بھگونا یہ ضروری نہیں ہے بالوں کی جڑوں کا بھیگنا کیونکہ جلد ہے اور جلد تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے بعض صحابہ جو ہے سل جنابت کے لیے عورت کو چوٹی کھولنے کا حکم دیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے ان کے اوپر رد کیا ان کے اوپر رد کیا اور سختی سے رد, رد کیا اور کہا کہ پھر کیوں نہیں وہ حکم دیتے کہ عورت بال بھی مڈالے اپنی اپنا بال مڈالے یعنی سختی سے اور پھر بتایا کہ میں اللہ اور کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسلے کرنے میں غسلے جنابت میں بالوں کو کھولنے کا حکم نہیں دیا بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے یہ کافی ہے اس میں جو اس حدیث کے اندر جو ایک لفظ ہے ولیل حیض ایک روایت میں ہے کہ حیض کا بھی غسل کرنے کے لیے اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس حدیث کے سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے شاد ہے حافظ ابن حجر نہیں آپ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث کے اندر یہ لفظ جو ہے شاد ہے اور حدیث شاز معلوم ہے آپ لوگوں کو حدیث کو کہتے ہیں جی اور کوئی وضاحت کے ساتھ اور تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ شاز روایت یا شاز حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ کوئی ثقہ راوی راوی صحیح ہو اپنی جگہ پر وہ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کے مخالف روایت روایت کرے جیسے ایک استاد کے کئی شاگرد ہوں سارے شاگرد ایک طریقے پر روایت کرتے ہیں جیسے اس حدیث کو لے لیجئے کہ سارے شاگرد صرف غسل جنابت والی یا جنابت کی حالت والی روایت روایت کرتے ہیں اور ایک دوسرے صحابی ہیں دوسرے راوی ہیں جو ان سب کی مخالفت کرتے ہوئے ایک لفظ جنابت کا بھی یہ حیض کا بھی لفظ لے آتے ہیں تو ان کی یہ روایت دوسرے اور قراویوں کے جو ان سے زیادہ تھے قراوی ہیں ان کی مخالفت میں روایت آئی ہے تو اس کو کہیں گے یہ حدیث یا یہ لفظ شاز ہے تو شار حدیث بھی کیا کہتے ہیں شاز کے مقابلے میں کون سی حدیث ہوتی ہے محفوظ اور اگر ضعیف راوی سکھا راوی کی مخالفت میں روایت کرے تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں منکر کہتے ہیں ضعیف راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں منکر کہتے ہیں اور دوسری روایت کو کیا کہتے ہیں جی منکر روایت کے مقابلے میں نہیں منکر کے مقابلے میں معروف نہیں آتی ہے غالباً مقبول ہے مقبول ہے تو دیکھیے یہاں پر یہ لفظ شاد ہے لہذا اسی وجہ سے علماء نے یہ کہا ہے کہ غسل جنابت میں عورت اپنے چوٹیوں کے بال کو یا اپنی چوٹی کو نہیں کھولے گی کیونکہ یہ حالت ہو سکتا ہے کہ کئی بار پیش آ جائے کیا کہتے ہیں مہینے میں ہفتے میں تو اس میں عورت کے لیے چوٹی کھولنا اور گوبھنا اس میں مشقت ہے البتہ جنابت والی جو حالت ہے وہ مہینے میں ایک بار آتی ہے ایسی حالت میں اس کے لیے حیض والی حیض والی حالت ہے یہ مہینے میں ایک بار آتی ہے تو ایسی صورت میں عورت کے لیے یہ ضروری ہے یا بہتر ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو اپنی چوٹی کو کھول کر کے ان بالوں کو بھی اچھی طرح سے دھو کر کے اور پانی پہنچا کر کے اس لیے کرے اس لیے علما نے کیونکہ یہ لفظ بھی شاد ہے یہ لفظ بھی شاد ہے اور اس کا احتیاط کا تقاضا بھی ہے کہ اس میں چونکہ مشقت بھی نہیں ہے اور مہینے میں ایک بار ایسا ہوتا ہے اس لیے اس حالت میں ناپاکی والے غسلے میں عورت جو ہے چوٹی کے بالوں کو بھی کھول لے اور اس والے غسلے میں جنابت والے غسلے میں عورت جو ہے اپنے چوٹی کے بالوں کو نہ کھولے یا چوٹی کو نہ کھولے جی اگلیم قال یہ حدیث حسن حدیث ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد کو فائزہ عورت کے لیے اور نہ جنوبی عورت ہو یا مرد ہو کسی کے لیے حلال نہیں کرتا ہوں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت جنابت میں یا حالت حیض میں عورت مسجد میں ہاں? مسجد میں نہ آئے نہ بیٹھے آ کر کے ایسی صورت میں لیکن قرآن کی ایک آیت ہے او عابری سبیلی پورے اوپر سے جو ہے آیت ہے جس میں کیا کہتے ہیں سوائے اس کے اگر کوئی شخص ہے جنوبی ہو تو اس حالت میں مسجد میں نہ ہو مگر اگر گزرنا چاہتا ہے ادھر سے کوئی مجبوری ہے ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے اور گزرنا چاہتا ہے تو وہ گزر سکتا ہے اسی معنی کی ایک روایت اسی گزر کے گزرنے والی آیت ہے کہ معنی میں ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عم کو حکم دیا کہ مسجد میں چٹائی رکھی ہوئی تھی لانے کے لیے حکم دیا تو انہوں نے بتایا کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہاری ناپاکی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے جا کر کے اٹھا کے لے آؤ تو اس طرح کی اگر کیفیت اور صورت ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں مسجد سے گزر سکتی ہے یا یہ کہ کیا کہتے ہیں کوئی چیز لانے والی چیز ہو اس طرح کی اٹھا کر کے لا سکتی ہے البتہ وہاں جا کر کے بیٹھنا درس وغیرہ میں پروگرام میں شریک ہونا یہ درست ہے نہیں ہے اسی حالت کے اسی کے حالت کے سے ملتی جلتی حالت ہے. یہ ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص سے فیملی کے ساتھ حج پہ گیا ہوا ہے یا عمرے پہ گیا ہوا ہے اب مجبوری کی صورت ہے کہ ایک طرف سے دوسری طرف جانا ہے حرم کو کراس کر کے مجبوری کی صورت ہے دوسرے راستے میں یعنی بہت لمبا چکر ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں عورت گزر سکتی ہے ایسی صورت میں گزر سکتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مسجد کو حائض کے لیے حیض عورت کے لیے اور جنوبی کے لیے حلال نہیں قرار دیتا ہوں یعنی وہاں پر آ کر کے بیٹھنا اور اس طرح سے ٹھہرنا یا سونا اس طرح سے درست نہیں ہے اگلی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ قالت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من, ان واحد تختلف فيه. من الجنابہ متفق علیہ وزاد ابنشدان وطن تقی عیدینہ یہاں پر ایک میاں بیوی بی اگر آپس میں غسل کریں تو اس کے کیا آداب ہونے چاہیے تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت ایک ہی برتن سے کیا کرتے تھے اور ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی تھے یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک بالٹی پانی ہے اس زمانے میں مگ وغیرہ کا اور برتن وغیرہ کا عام طور سے لوگ جو ہے کم استعمال کرتے تھے کم پائے جاتے تھے تو ہاتھ سے چلو سے پانی لے لے کر کے اس میں سے ٹب میں سے یا اسی طرح سے کسی لگن وغیرہ سے لے کر کے پانی جو ہے وہ نہایا کرتے تھے تو فرماتی ہے کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسلے ایک ساتھ کیا کرتے تھے اور ایک برتن سے کیا کرتے تھے اور ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے لگتے بھی تھے تو ایسی صورت میں ایسا کرنا درست ہے اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ ایک اگلی روایت آئے گی جس میں یہ بات آئے گی کہ عورت جو ہے مرد کے بچے ہوئے پانی سے گھسلے نہ کرے اور مرد جو ہے عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسلے نہ کرے اس حدیث کی وضاحت بھی آگے آئے گی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس طرح سے اگر کوئی غسل کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے ہاتھ کے لگنے سے یا اسی طرح سے ہاں بدن کے پانی کے برتن میں کسی طرح سے چھیٹ پڑ جانے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بات سمجھ میں آئی کیونکہ دیکھے جب کوئی غسل کرے گا تو غسل کرنے میں کچھ نہ کچھ پانی کے قطرات قطرات بالٹی میں یا برتن میں جائیں گے ہی کم جو ہے برتن میں اگر مگ لے کر کے کوئی غسل کر رہا ہے تو پانی بالٹی سے نکالتے وقت جو پانی ہاتھ میں پانی رہے گا وہ پانی تو اس میں جائے گا ہی دو چار قطرات تو اس میں جائیں گی ہی تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا اور یہ روایت متفقل ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اور ابن حبان کے اندر یہ لفظ ہے کہ اتل تقی ادین ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے لگ جاتے تھے مل جاتے تھے اگلی روایت حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ہے فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ تَخْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ فَغْسِلُ <بَشَرَةً> یہ روایت جو ہے سرد کے اعتبار سے ضعیف ہے معنی کے اعتبار سے جو اس حدیث کا مفہوم ہے وہ درست ہے حدیث کیا ہے ترجمہ کیا ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے یعنی ہر بال کی جڑ میں جنابت ہے بال کہاں ہوتا ہے جسم کے حصے میں ہوتا ہے چمڑے میں ہوتا ہے تو غسلے میں پورے بدن کو اور بال کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے تو جنابت تو ہوتی ہے یعنی پورا جسم میں اس میں شریک ہوتا ہے لہذا فل فل بال کو دھلو اب یہاں پر ایک بات اشکال کہا جائے گا پچھلی حدیث میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہارے لیے کافی ہے کہ تم بال کی جڑوں تک پانی پہنچا لو تین بار بال کھولنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے یا چوٹی میں پانی چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے بالوں میں پانی پہنچانے کی ایک, ایک بال میں پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر اس حدیث کے خلاف ہے وہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے تو یہ لفظ جو ہے کہ فخص بال کو دھلو اس سے مطلب کیا ہے کہ پورے بالوں کو دھلو ان وان وان بشرا اور بشرا کس کو کہتے ہیں اسکن کو کہتے ہیں جلد کو کہتے ہیں چمڑی کو کہتے ہیں تو چمڑی کو صاف کرو یا جسم کو صاف کرو یہ تو صحیح ہے کہ آدمی جو ہے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے لیکن یہ شار والی بات جو ہے یعنی بالوں والی بات ہے کہ بالوں کو دھلے یہ بات صحیح نہیں البتہ پورے بالوں میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا پورے بدن کے ایک ایک حصے میں پانی پہنچانا یہ ضروری ہے بغیر اس کے بغیر اس کے جو ہے غسلے نہیں ہوگا اس لیے غسلے میں ناپاکی کے غسلے میں یا فرض غسلے میں آدمی کو عورت کو احتیاط کرنا چاہیے اور بہت اچھی طرح سے غسلے کرنا چاہیے تاکہ پورے جسم پر پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے جسم کا کوئی حصہ خوش کے نہ رہ جائے جی کوئی سوال اس تعلق سے کیونکہ یہ باپ اب کتاب تہارا کا کتاب التہارا میں جو حوصلے کا باب تھا یہ ختم ہو رہا ہے اور تیمم کا باب آگے شروع ہو رہا ہے جی تین بار پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے جیسے وزو میں تین بار آدمی جو ہے ہاں کلی کرے ناک میں پانی ڈالے چہرہ دھوئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تین بار میں اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے گا ہاں تین بار اس استعمال پانی ڈالنے سے کیا ہے پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے ایک بار ڈال کر کے جو گسل کرنے کا طریقہ ہے کہ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بال خیال کر کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے اچھی طرح سے کوئی حصہ باقی نہ ایک بار آدمی نے پانی ڈال کر کے خوب اچھی طرح سے وہ کیا پھر دو بار ڈالا تو پانی پہنچانے کہ یعنی تین بار تک آدمی تین بار اگر پانی استعمال کرے گا تو جس میں کہا چمڑا اور وہ جس میں بھیگ جائے گا جی ادھر سے کوئی سوال ہاں سوال ہے کہ مرد مرد اور عورت کے غسل جنابت میں کوئی فرق ہے جواب یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کو دونوں کے غسل کا وہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بتایا آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں کوئی فرق نہیں ہے اس کو پورے جسم مردے کو بھی پہنچانا ہے داڑھی مردے کی ہے اور اللہ تعالیٰ مردوں کو توفیق دے داڑھی میں بھی بال اچھی طرح سے پانی پہنچانا ضروری ہے کچھ لوگ جو ہے گھنے بال رکھتے ہیں کچھ لوگ گھنے بال ہوتے ہیں تو دونوں کے لیے ہی حکم ہے البتہ عورت کو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بال ذرا سا گھنے ہوتے ہیں اور تو اس کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ بال کی جڑوں تک پانی پہنچانے جی سوال ہے کہ کیا عورت ناپاکی کی حالت میں وہ ناپاکی جو مخصوص ناپاکی ہے زوالی حالت ہوتی ہے کیا کسی درس کی محفل میں بیٹھ سکتی ہے آپ لوگوں کو کیا جواب ہے جی درس کی محفل میں ہاں جواب یہ ہے تفصیلی جواب ہے اس کا کہ عورت اگر کہیں درس ہو رہا ہے اور وہ جگہ جہاں درس ہو رہا ہے مسجد نہیں ہے تو عورت اس درسے میں شریک ہو سکتی ہے لیکن اگر درسے کی جگہ جیسے یہاں پر مسجد میں اوپر والا حصہ بھی جو ہے مسجد کا حصہ ہے تو اس طرح کی جگہوں پر یا مسجد والے حصے میں عورت درسے کے لیے نہیں بیٹھ سکتی ہے حالتیں اس کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں البتہ دلیل ہمارے پاس کیا ہے البتہ کوئی پاس کی جگہ ہو جہاں پر عام درس کی جگہ ہو تو اس میں بیٹھ سکتی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر عید کی نماز کے موقع پر فرمایا کہ آرتے عیدگاہ, آرتے عیدگاہ, آرتے عیدگاہ, آرتے کو عیدگاہ میں لے جاؤ عورتیں بھی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں یہاں تک کہ ناپاکی کی حالت والی عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں عیدگاہ جائیں لیکن وہ مسلح سے نماز پڑھنے کی جگہ سے ذرا سا دور ہٹ کر کے بیٹھے تاکہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو سکے اور کچھ واضح نصیحت جو ہو اس کو سن سکے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا جو ہے عورتوں میں بھی آ کر کے کچھ واضح نصیحت فرمایا کرتے تھے و خیرات کرنے کی ترتیب دیا کرتے تھے تو دلیل موجود ہے کہ درس و تدریس کے اس میں شریک ہو سکتی ہے اگر نشید نہیں ہے تو دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ حالت جنابت میں کیا عورت قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی جی مسئلہ یہاں پر جو ہے ایک تو یہ ہے کہ قرآن چھونے کا مسئلہ ہے قرآن ناپاکی کی حالت میں حیض کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں قرآن کو نہیں چھو سکتے ہیں البتہ اگر کہیں قرآن کو ادھر سے ادھر اٹھا کر کے رکھنے کی ضرورت ہے تو عورت اٹھا کر کے رکھ سکتی ہے گھر میں صفائی افائی کے وقت کہیں قرآن رکھا ہوا ہے مجبوری ہے تو وہ بلا... کچھ آڑ لگا کر کے یا پردے کے ساتھ حائل کے ساتھ یا گلوز پہن کر کے وہ عورت قرآن کو ادھر سے ادھر رکھ سکتی ہے یہ تو چھونے کا مسئلہ ہوا پڑھنے کے مسئلے میں جو ہے حائزہ عورت کو ہاں یا جنوبی جنوبی عورت یا مرد کو قرآن پڑھنے کے لیے سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ قرآن نہ مرد پڑھ سکتا ہے نہ عورت پڑھ سکتی ہے کیونکہ یہ حالت جو ہے بڑی مختصر ہوتی ہے اس لے کر کے آدمی جو ہے پڑھے ایک حدیث ابھی گزری ہے کسی کو یاد ہے ابھی پچھلے درس میں گزری ہاں جی اب <سلام> لوگ جو ہے کتاب لے کر کے آئیے اور غور سے پڑھیے سنیے ہاں اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نا القرآن اللہ جنوب اس طرح سے ہاں قرآن نبی صلی اللہ وسلم قرآن عالم یقن جنوبن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قرآن پڑھایا کرتے تھے ہاں اس حال میں کہ وہ جنوبی نہیں رہا کرتے تھے تجراوت کی حالت میں قرآن پڑھنا پڑھانا یہ درست نہیں ہے البتہ حاضہ عورت کے لیے بعض علماء نے بعض محققین علماء نے یہ کہا ہے کہ حائضہ عورت قرآن کو بغیر چھوئے ہاں بغیر اس کو ٹچ کیے ہوئے قرآن وہ پڑھ سکتی ہے اور اس کی انہوں نے دلیل بھی دی ہے اور عقلی طور پر بھی اس کو ثابت کیا ہے دلیل کیا دی ہے ایک دلیل تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا والی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب آپ جو ہے حج کے موقع سے آئیں اور آپ جو ہے ناپاکی کی حالت میں ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نئی کل حج اللہ اللہ قطفی بالبیت کہ تم جو حاجی کرتے ہیں وہ سب کام کرو ہاں مگر یہ کہ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرو الحمد للہ تو اس سے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ چونکہ نماز کی ممانات تو پہلے ہی سے ہے نماز تو نہیں پڑھے گی وہ البتہ نماز کے علاوہ حاجی لوگ جو دوسرے کام کرتے ہیں ذکراسکار کرتے ہیں مختلف مناسق میں جاتے ہیں مختلف مقامات پر پہنچتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں تو علماء نے کہا کہ قرآن بھی عورت پڑھ سکتی ہے حالت ناپاکی میں یہ والی ناپاکی جو ہے حیض والی جو ہوتی ہے حالت حیض میں پڑھ سکتی ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ کہیں بھی کہیں کسی روایت میں کسی روایت میں کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو جو ہے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہو ایک دریل بھی دوسری حکمت جو ہے علما نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ ایک عورت مثلا مثال کے طور پر سات سے آٹھ دن تک کسی کا کم آتا ہے کسی کے زیادہ دنوں تک ناپاکی باقی رہتی ہے کسی کی دس دن تک باقی رہتی ہے تو گویا کہ عورت کو جو ہے مہینے کے ایک تھرڈ یا ون تھرڈ حصے میں قرآن جیسی عظیم برکت سے جو ہے محروم کر رہا ہے اور خاص کر کے اگر کوئی عورت جو ہے قرآن کی حافظہ ہے تو اس کے لیے تو بھول جانے کا خطرہ ہے تو اس لیے جو ہے بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے واللہ اللہ عالم باب تیمن آگے تیمن کا بیان ہو رہا ہے کتنے منٹ ہو گئے جی باب تیمن تیمن کا بیان جی جی جی, جی جنابت کی حالت میں گزر سکتا ہے اللہ کے رسول اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو مسجد سے مسجد کے قریب نہ جاؤ نماز کے قریب نہ جاؤ یا تقرب سلا تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جنوبن اور نماز کے قریب جنابت کی حالت میں بھی نہ جاؤ حتہ تالم ماتکولون ولا جنوب اللہ عابری سبیلن حتب ہاں مگر جو لوگ جو ہے راستہ گزرنے والے ہیں ان کے لیے ہے کہ یہاں پر سلاد سے مراد جو ہے نشے کی حالت میں سلاد سے قریب نہ جاؤ یعنی سلاح سے بھی قریب نہ جاؤ اور جو اگلا حصہ ہے کہ جنابت کی حالت میں ہو تو یہاں مسجد بھی مراد ہے کہ سلاد سے قریب نہ جاؤ مگر یہ کہ تم اگر گزرنا چاہو تو مسجد مراد ہے یہاں پر کہ اگر آج کی حالت ہو تو مسجد سے گزر سکتے ہیں مجبوری کی صورت میں مجبوری کی صورت میں گزر سکتے ہیں جی بابو تیمم یہاں سے تیمم کا بیان شروع ہو رہا ہے اور تیمم شریعت کی اس شریعت کی رخصتوں میں سے ہے اس شریعت کی رخصتوں میں اور آسانیوں میں سے ایک تیمم بھی ہے تیمم کا لغوی معنی کیا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا پرانح ولا تیم الخبی تمن ہوں ترفقون والس تم کہ تم جو ہے جو مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرو تو خراب اور ردی مال کو اللہ کے راستے میں نہ دو صدقہ نہ کرو ہاں؟ کہ ردی مال ہے تو چلو اللہ کے راستے میں غریب فقیر کو دے دے انسانی ہماری صفت ہے یا کہہ عادت اور اکثر لوگوں کی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ اچھی چیز اللہ کے راستے میں ہم لوگوں سے کم نکلتی ہے ہاں؟ کم نکلتی ہے میں پیچھے شامل ہوں کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی غریب مسکین کو جو ہے عید کے موقع پر جو ہے ایک دو جوڑا کپڑا سلوا دیں ہاں؟ کم ایسا ہوتا ہے لیکن پرانے کپڑے تو ہم جو ہے جمعیت خیریت میں بھیجتے ہی رہتے ہیں ہاں؟ تو دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتانے ہی چاہتا ہے اللہ تعمل خبی تمین کہ کے تم جو ہے مال جو خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں اس میں سے ردی مال کا قصد نہ کرو ارادہ نہ کرو تو یہاں پر تیم سے مراد کیا ہے ارادہ کرنا تو تیمم کا مطلب کیا ہوتا ہے ارادہ کرنا قصد کرنا اور یہ تیمم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی نہ ملنے کی صورت میں ہمارے لیے رخصت دیا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو تیمم کا طریقہ وغیرہ بتایا جائے گا آگے اسی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ مجھے پانچ خوبیاں پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو چیزیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی سبحان اللہ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ نصیر تب روسی نصیرت اشاہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کے دل میں میرا روگ جو ہے ڈال دیا ہے ایک مہینے کی دوری کے برابر یعنی ایک مہینے کی دوری پر بھی اگر دشمن ہے تو میرا روگ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھایا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس امت کی خصوصیت لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ ہم مومن ہوں ولا تہین ولا تہ زنو و, و, و انتمل ال آلو ان کن تم کہ غم نہ کرو کمزور نہ پڑ جاؤ غم نہ کرو تم ہی سر بلند رہو گے اگر مومن رہے آج ایمان ہمارا کہاں ہے ایمان نہیں بہت کمزور ایمان کے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے میرا روح دشمن کے دل میں ڈال دیا کہ ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر تیاری کر کے صحابہ اکرام کو لے کر کے پتا چلا کہ نسرانی لوگ جو ہے اسلامی سلطنت کے حدود پر تبوک کی جگہ پر جو ہے علاقے میں کچھ ہے غلط ارادہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ یا تیاری کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر کے اس موقع سے گئے غزوہ ہوا لڑائی ہوئی مٹبھیڑ ہوئی نہیں اور بہت سارے مواقع ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی تو ایک خوبی یہ ہے وہ جو مسجد کا ہوا اور میرے لیے یہ روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے پوری روئے زمین پچھلی امتوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی یہود و نصارہ ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے ہر جگہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے ان کی جو خاص مخصوص عبادت گاہ ہوتی تھی وہی ان, ان کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ جا کر کے وہاں عبادت کرے لیکن اس امت کے لیے کیا ہے جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے مسجد ہے تو پڑھ لیں وہاں اور اگر مسجد نہیں صحرا ہے میدان ہے کہیں بھی تو نماز کا وقت ہو گیا وضو کرے اور نماز پڑھنے اور آگے, آگے کیا ہے مسجدوں تہورا اور پاکی کا ذریعہ بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کو مٹی کو پاکی کا ذریعہ بھی بنایا ہے کہ ہم اگر مٹی نہ ہو پانی نہ ہو تو ہم استنجا پاک کر سکتے ہیں کہ نہیں استنجا کر سکتے ہیں پشاپا خانے کی ضرورت ناپاکی کو دور کر سکتے ہیں مٹی کے ذریعے سے اور اسی طرح سے پانی نہ ملے تو ہم تیمم کر سکتے ہیں چھوٹی بڑی دونوں ناپا کی تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے اس میں یہاں پر اختصار کے پیش نظر حافظ نہدر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف دو خصوصیت کا ذکر کیا تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اوقلت لی میرے لیے اور بلکہ پوری اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مالک غنیمت کو حلال قرار دیا مالک غنیمت کس کو کہتے ہیں دشمنوں کے ساتھ اسلامی جنگ ہو اور دشمن شکست کھا جائے تو اس کا جو کچھ مال دولت ہوگا ہاں دولت ہوگی اور مال ہوگا اسی طرح سے اس کے جو اسلحے ہوں گے اس کے جو افراد ہوں گے وہ سب ہمارے لیے حلال ہیں اس کی عورتیں ہاں دشمن کی عورتیں ہمارے لیے حلال ہوں گی تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا بعض امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر مارے غنیمت حاصل ہوتا تھا تو سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتے تھے اور اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور آگ اس کو جلا دیا کرتی تھی لیکن اس امت کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ حلال قرار دیا گیا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصیت یہ بھی ملی کہ اللہ تبار اتبار کو تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاط نسیح فرمائی تمام انبیاء فرشتے سارے ممنین شفاعت کریں گے لیکن جو شفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے شفات کبرہ کہتے ہیں جسے مقام محمود کہتے ہیں اس شفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں نصیب کیا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کے تمام بند پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی وہ معذرت کر لیں گے حضرت نور علیہ السلام کے پاس ابراہیم سب کے پاس لیکن آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اس وقت جو ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے چرانچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور خوب دعا کریں گے اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے تعریف کے وہ کلمات یاد نہیں اللہ تبارک مطالعہ اس وقت مجھے تاریخی کلیمات سکھائے گا میں اللہ کے حمد و ثنا تعریف خوب کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی ہاں مجھے ہاں مجھ سے ہاں کہے گا کہ یا محمد ارفع راسک سل تُعْتَ وَشْفَعْتِ کہ محمد سل اٹھاؤ تم جو مانگو گے دیا جائے گا اور شفارش کرو گے تو تمہاری شفارش قبول کی جائے گی اسی کو مقام محمود بھی کہتے ہیں عزام کی دعا میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا آتِ محمدن الوسیلت والفضیلت وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّ کہ اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے تو یہ سفارش کسی ابھی کو نہیں ملی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ یہ مقام محمود اور شفات قبرا نصیب ہوگی ان اللہ تبارک و تعالی اور پانچویں خصوصیت کسی کو معلوم ہے جی آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں. ابو مریم جو کہہ رہے ہیں صاحب، یہی صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے فرمایا کالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو باتو علاقوں میں ہی خاص سوتن و بشتو ہاں متن کے پچھلے امبیا اپنی اپنی قوم کے لیے خاص کر کے بھیجے جایا کرتے تھے ان کو محدود دائرے میں دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا تب پوری انسانیت کے لیے وہ نبی نہیں بنائے جاتے تھے علیہ السلام اپنی قوم کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے لیے تمام انبیاء لیکن مجھے جو ہے تمام انسانیت کے لیے پوری انسانیت کے لیے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے قرآن میں کیا ہے کلیائی رسول اللہ جمیا کہہ دیجیے کہ, دیجی کہ لوگوں اناس میں پوری انسانیت شامل ہے کہ میں تم سب کے پاس رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں اسی پانچ پر منحصر نہیں ہے یہ اور بہت ساری خصوصیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آج اس حدیث کے اندر جو حقیقی نہضر رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے وہ کس مقصد کے تحت کہ تیمون کے لیے ہم ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم مٹی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے دیکھیے का کا کیا طریقہ ہے آگے بتایا جائے گا سب سے پہلے تو یہ تیمون کا طریقہ جب وہاں آئے گا تو تفصیل سے بتائیں گے تیم کا مختصر سا طریقہ ہے اور یہی طریقہ وضو کے لیے بھی ہے چھوٹی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے ہے وضو جسے کہتے ہیں اور بڑی ناپا کی جس میں غسل کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہی تیموم ہے طریقہ ایک ہے کیا طریقہ ہے دیکھیں پاک مٹی پر ہم ہاتھ ماریں گے ایسے پھر ہاتھ میں ہاتھ میں پھونک ماریں گے ایسے پھر اپنے چہرے پر مساح کریں گے ایک بار پھر اس کے بعد ہاتھ کی ہتھیلیوں پر ہر ایک ہاتھ کو دوسری ہاتھ کے ہتھیلی پر پھیر دیں گے بس ہی ہو گیا تیمم کے لیے تین بار نہیں ہے عدد ایک بار ہے چہرے اور ہاتھ کے لیے الگ الگ سے مارنا نہیں ہے دربا واحدہ ہے ایک بار مارنا ہے پاک مٹی پر اور تیمم کے لیے ہاتھ کی کوہنیا تک نہیں مسا کرنا ہے ہمیں مٹی ہاتھ کو پھیرنا ہے بلکہ ہاں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر ہم کو پھیر دینا یہی گسلے کے لیے بھی ہے اور یہی وز کے لیے بھی ہے تیمم کس حالت میں کن حالات میں تیمم جائز ہے کسی کو معلوم حضائفہ. جی پانی کا بندوبست ہو پانی ن... بندوبست نہ ہو یعنی پانی نہ ملے انس کہاں ہے انس بھائی دوسری چیز بتائیے کہ کب پانی تیمم کو استعمال تیموم کر سکتے ہیں جائز ہے ہاں آن؟ انس بھائی سے پوچھ رہے تھے ہاں سفر میں ہو یہ تو بڑا اچھا طریقہ آپ نے نکال لیا سفر میں نہیں بلکہ جب پانی کا استعمال کرنا کیا ہے جسم کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہو بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو یا جان کا خوف ہو تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہیں کئی صورتیں مثال کے طور پانی ہو ہی نہ ہمارے پاس یا یہ کہ پانی اتنا ہو کہ اگر وضو کریں گے تو پیاسے رہ جائیں گے یا یہ کہ اگر پانی کی تلاش میں جائیں گے ہاں تو اہل و عیال یا مال کے چوری ہو جانے کا اور جو ہے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں مختصر یہ کہ پانی کے نہ ملنے پر دستیاب نہ ہونے پر تیمم کر سکتے ہیں پانی کی جگہ پر اور یہ تیمم ایک بات اور ہے تیمم کے تعلق سے کہ تیمم وضو کے قائم مقام ہے تمام چیزوں میں تیمم وضو کے قائم مقام ہے جیسے آپ ایک وضو سے اگر آپ کا وضو باقی ہے تو کئی کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں کئی کئی عبادتیں کر سکتے ہیں تو تیمور سے بھی کئی کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ ہر ہر نماز کے لیے الگ الگ تیمم کرنا پڑے گا بعض ایما کہتے ہیں کہ ہر ہر نماز کے لیے الگ الگ تیمم کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے بلکہ ایک تیمم سے کئی کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تیمم وضو کے آئین مقام ہے جی ایک مسل مشہور ہے آب آمد تیمم تیم برخاست جب پانی مل جاتا ہے تو تیمم ختم ہو جاتا ہے پانی مل گیا اگر تو آپ نے بھی تیمم کیا نماز پڑھنے کے لیے پھر سوچا کہ چلو آگے نماز پڑھیں گے آگے آپ کو پانی مل گیا تو پھر تیمم آپ کا باطل ہو جائے گا تیمم ختم ہو جائے گا تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جی جی ہاں میں سمجھتا ہوں کہ شہر ہو یا کیا کہتے ہیں باہر ہو یا دیہی علاقہ ہو ہر جگہ مٹی مل جائے گی دھول تو مل ہی جائے گی ڈسٹ جو ہے देखें किसी تو دیکھیں کسی سے آج کل تو بنے ہوئے کیا کہتے پیڈ آتے ہیں بنے ہوئے مریضوں کے لیے پیڈ بنے ہوئے جس میں دھول ہوتی ڈسٹ ہوتا ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں یا پانی مٹی کے ڈھیلے لوگ کچھ لا کر کے رکھتے ہیں گھروں میں ہاں آہ جی ہاں کچھ لوگ کرتے اس میں وہ ہونا چاہیے اسی طرح سے کیا کہتے ہیں تلاش کریں جس طرح سے آدمی جو ہے پانی کی تلاش کرتا ہے اگر پانی نہیں مل رہا ہے ویسے تو شہر میں تو ماشاءاللہ اللہ ہر کیا کہتے ہیں پیسے پیسے بھی نہیں ہے اگر کسی کے پاس تو جگہ ہے ایسی اگر مجبوری کی بالکل صورت ہو کہ کوئی صورت نہ بنے تو رخصت ہے اور پھر پھر نماز کے لیے وقت ہے ظہر کا دو ڈھائی گھنٹہ ہوتا ہے اثر کا دو ڈھائی گھنٹہ ہوتا ہے جی نماز کا وقت بالکل <سؤال> ختم ہو رہا ہے ایسی صورت میں تیموم نہ کریں کیونکہ بعد میں آپ کو پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی شخص جیسے کیا کہتے ہیں نماز کا وقت فوت ہو رہا ہے اور پانی تلاش کریں گے جیسے ظہر کی نماز کا مسئلہ ہے ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکا آدمی پانی نہیں مل رہا ہے اثر تک صورت ڈوبنے تک اس کا وقت ہے اتنا وقفہ ہے <سؤال> <سؤال> <سؤال> فجر کے لیے اگر ہے ایسا تو کیا کہتے ہیں بعد میں پڑھے پانی جو ہے جہاں تک یہ مسئلہ ہے تھوڑا سا میں تحقیق کر کے اس کو بتاؤں گا البتہ کچھ ایسی نمازیں ہیں کہ اگر آدمی پانی نہیں ہے اس کے پاس اور پانی کی تلاش میں جائے گا تو وہ نماز فوت ہو جائے گی اس کی مثال کے طور پر عیدین کی نماز ہے ہاں عیدین کی نماز اگر ہے کسی کی تو عیدین کی اگر نماز کے لیے پانی اس کے پاس نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے کہ اگر وہ تیم کیا کہتے ہیں پانی تلاش کرنے جائے گا تو فوت ہو جائے گی نماز تو ایسی صورت میں علماء نے جائز قرار دیا کہ ایسی صورت میں تیم کر کے نماز پڑھ لے اور تیمون کے مسائل ان شاء اللہ اتبار کو تعالیٰ آگے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آخر خیر خلقی وسلم